بل چاہتا شرابرین کسان چرا بری اللہ تر اور لا تعلق ہے مفرس تشو کنور امدی یتغولین ربی ہملو سیر سے تحقیق مایا کے دلشو یز لک یا ٹیم پروتین ار تھے دیکھ طلب کرے دیکھا تو وسلمہ تفضل اللہ تعالی اتم اللہ تجدیق اللہ تول سارے نزدیک پام آرو سار حمان فارن قصد شدید لز دیوات جلال اللہ نے دیگر ددے کمیو چڈی نیدی و امید کی رحمت اللہ یقفون ظاب ایرک ذواللہ ان ذا ربک کان محظورۃ ظابۃ پر پکڑ دیم بغی ایحذر منه بارا ہذا ذرب سے نے کان محظور فکار چیرو مل قرۃ الا من مغ ہلاکون کہ بے رب تبدل <تصفح> المخنرز قیامتنا او ما ذبو یا صدا ور کو دیتا صدا سخت کان ذارک فل کتاب کی لکھتی السلام عمر میں خبر والا والا دی اور نافرمانی کو ان کی اگر شیطان دے تاکہ ملے گی رائشی اور چاگی جنا فرمائے راز کوفار نہ پای کی تبت شادیز لاغرے شیطان اولاد دیر شیطان نہ قنا دی راز کر کے کوفار دی دی کی دین لاغی کی تبت انسانیاں اگتیمت تم لے کو اگنش سے بلکہ تبت شیطان فنا فرمانے کے دل عقلے سانی اندرم اصل اخراج دا تمنا و و موجود مطارب اللہ دی دی۔ خبر کی بے پھیلا ہلاکت مثال <سؤال> چمکن تقسیبا اللہ <سؤال> چٹا کرے داغی تقسیب برباد دلیل پن بوت سارے عبد اللہ خوب روی لیدمت واقع مگر کو کا قرآن قرآن دوش دو سرت آن قبوت قرآن کے دا قرآن قرآن کے دش پیتم نمبر آٹھات کے دوش <تصفح> سورت الصافات درشمیتم نمبر 8 وشرتن معونۃ فی القرآن اگرون چھ دغی بعد میں شے دفعہ قرآن کے ازار خیر النظران ام الزقوم اننا جنناها فنتل للظالمین قل ذلہم مغدیۃ الی امتحان فرض ظالمین تهی عذاب فرض ظالمین إِنَّ دا خو منظرا کا دا کفار دا خون کی منور سروس نمبر آیا قرآران کی سورت دوخان دوخان سرور سروتم نمبر آیا ان جوش شاند گرم بو بان خوب اللہ <سؤال> حکوما بدمش مین حمیل <سؤال> قرآن مختلف مقامات مقصدی دفارت جی انقیات دا دادی دا دا شیطان اولاد, دا دا دا جی اولاد دا یادمنگ ہوتا سیدو کی قدرت دذمر السلام علیک السلام انشذو کفر سو مغر شیطان کا دھیت احق ذکر شے مکی قال عز من خلق تسعین انور شیطان ذو شلوک ما چا فی دکھے د کھٹنا قال رت کا ھا الذی جی کرم تعالی شیطان خبر شتو داشکلتا دم من کو ما با نے اعوذ بالای و رجم کل ذورم لا انخرنی الى یوم کیامات رسک سامادر لا تنکن ذریۃ الا قلیلہ بنیاد و با سمجھ اولاد مگر دیر لگا سب کے نگری ہوں شیتانچلی کمار غیر رشتہ نکلا کی زرد خود ادب اللہ عباس با سندار سمرا قابل دا فاردہ اولاد آدم کے جانب دی اللہ فضل کے جانب دی فصل بلک و بیخنی اکلا ملخان فصل و شیان کھڑے بنیادہ دے نکلیاد رخا جہاں جہان ساسر بدلا حرام سہلاس مرتبہ او او اگر چاہتا سرسی کی دا بانی نداد دیو اجرات کلی تا اگس پری تے مزامیر شیطان وری تے مزامیر شیطان دی وسط میں رسا تا من ہما ورتا ور سوا گنا تھا اگ تا بو سری نبی سوچ کہ پھل ڈور سرنا اسراف وسو پھسرہ سوچ کہ فقط سنابن چے تب ودی نن سباز چاف کور کی تھی وسار نشری ٹول خرک خواص کے اب دمخانی کور کی برتی دمخانی تے خواص و ضواو میرے سیاسی و موریار صاحباں پر کور کی بنی تے اجڑ کرے <تصاف> جبک دیکھے خبروں نہ ہو رو حالان کے خزیاں اولادیں ٹول آگا گانے کا بجارے تھا خوگی کو دی جا زبانہ بوجن سو کو واڑو تم بول کوردی کر نذبل کو نہ رامیکے دیم خانہ مدد کو درو چربل کوردی دا دیکھیں جیرانو ازاری بارے ددی چربل کوردو تی خبرو نہ بکاور او خدی ٹور مرامیت گوری اولاد ٹھورا گیس گوری دی بک خبرو نہ او سوک زبانہ کہ چاو خنکم بول کوردی واڑ بول کوردی نمک واڑ رامیکے فدیمان ان فدی, فدی, فدی دور سرناوانی واستفین الجواز ولم گوری شراقت مطلب مطلب مرادی بحر احمد صدق شراکت بہاری تحریم شراکت نجمری در شراکت فی الاوال نظام دے دا چدی کہ نظر دغیر اللہ مالا دا زام شراکت اسلام والے لگا مکین سورت نہ العاب کی ذکر شی کہ من شریک کید ہاغامال اولاد چا اللہ نور کرے ہا وی کہ وہ تدد اللہ مالا نظر دا اللہ میں نا یہ سرود رشم نمبر دوسرے نام وشارکون فی الاموال پت نا نظر صدا فرض دغیر اللہ چ لگا غیرت غیر اللہ, غیر اللہ, غیر اللہ نظر بیگمانی يُسْرُ وَذِكْرُ شَمْدَ بَرَات وَجَارُ رِلا بِمَا ذَرَبَ الذَرَ هَ لَ سِ يْمًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذَمِيرِ دَ شَ تَن لَبَ صَ رَ غَزُورِ دِي بَ شْرِ كِ ي لَ دَ تَن جَ لَ فِ دَ كِ زَ فَ سْرَ دَ غُرُنَ هِ سَ وَي هَذَا لِلَّهِ بِذَمِيرِ دَ تَ لَ شَ ذِي بِخَلْقِ وَهَذَا سُرَ كَايَنَ وَمَا كَانَ سُرَ كَايَ دار کی دا جی ری سراغت پھر لمال نہ دام دان جی غلط رکھے بہارا ویک مارے دام سراغت رمانے سوتبانی پرشتبانې دروگوبانی په او فقد سبانی فغلابانی د ګر سرتوني د حرمو په تلل س د خلکو ټول زرائی دوسول دار ټول حرام شار کو فلم وا ش سدي ون کې په تثیر سبت ک حرابانې معه تمال په تحثیر کې حرابان اشاره کو فلم وار ش سدیبارونی کې په انفاال س یت الله ففا او فنور حرامی تو گروہ بار بے خلقے وشارک امروار فی نفاق بیمان صدی اللہ وخلقے اور سفر مات بیمان صدی اللہ کی داٹول پکی داخل دی تحلیل و تحریف دارگی نظر لگئے اللہ تحصیل پر طریقہ حرام بارے تحصیل تحصیل پر طریقہ حرام بارے دار ارفاق بیمان صدی اللہ تو کافر خو کافر دی چاہیے دمارور طول دے دیر خبی نہیں جئے دی کمان تحلیل کئی۔ مالکے مالکے ماشیت ماشیت اللہ فکی مانی دو دی گزارا کر سیزور مسلمان و پی کی نظر تحریم دی کئی سر مخرا لار ملشی مور گئی موخر مرضی تحریم کے حرامت نے کمانی گیٹھی ٹول کمانی کمانی کمانی گیری پر کے لگے ٹولا ہر گئی لسپران پدار شارموار ولاد صحدی سب اولاد کی شراکت فلم سبانے شاہ رخلاد و شریف شہدی سب اولاد کی شرکی نمنو دکھ شرکی حسن بخش فلان بخش حسنگ عبد مسلمان خصوصاً مرفری صرف مشرکان نبارے وشاریکم فاوولات پتر بیاسر فجنا چر سماتو شرکی او باندې نکنه سباد ما شمارو درو در بیا چڑی تے پیدا چگن او زا کوانت خودي سپی پیلا دور نکری گن چدار زل دشی با او دا سپی رامی زل دشی زا چا کوانی تے خودي دا چڑی تے خوری سب کو دخوا کرین دشی زا قوم شرکارت لتمانی دا درو تی کو پنجے کی مجی کی تو زونی دکری زونی دا دیو زلون کری شا رویللاد پتربی کلر سمتمی بانے کت لومی شری کا بانے دام سے ریلولہ سرو شار کو شہار فیلونا ہر وائ دو او وعدی وسر قوض دروگو زکا شیطان پر فرق جماعت ساتھ وعدہ کرے وحما خلافو کو واحد ہم وعدی قوضی سرف دروگو بانے وماعد ہم الشیطان اللہ غرورا اللہ ونکی دیکھا پھر اسرا حضرت شیطان مگرد دوکی ان عبادی لے سرکالے ہم سلطان قوضہ چسری وسرسی کی خوچی زما بندگانی پر سیتری خیبانی ان عبادی لے سرکالے ہم سلطان زما بندگان چنشہ ستارفار آگئے بندکان بندگان بندگان زمان سےا میں ریلا کبھی دہذت رب گفم اللہ <سؤال> کراس تکلیف کے تکلیفراد ان ان انسان کسی مکام کی واقعہ سلام اسلام او اود نبی اللہ علیہ السلام. اغاز فتل حالت سخت دشمن سلام سلام کما نبی دم دا دا دا دا حضرت خبر شو دریافیم اوسر میں الاحد محمد دا چزان لاہ ذریاب ن خللا کو مللا زانان ن یا زیرور الله او سر مجی زن ور اووف ہیما ذ لا ذریاب ن خللاص کوم خللا س پلا سے سکی دوو میں می ب سکو ما کمان خللااب ظو بہترین انسان خوشار کرما کر چور مدنی منوری تھا جا سے اسلام پڑیر عزت کور دعوت مرخ اسلام کی اسلامی کی مضبط اسلام کے دائیں دا دا دار چیو اللہ دا سلمان سا چیری پھلی مصیبت آج ہی بہت خبر ہے جہاں نمی کو تقدی کی کلاری فوری کیسے رسے گی کی نے صرف تم نمبر وال الذي سیر کو فلببر والبار الللهاضر چ ان ک تا سر کوچ دریاب کے ک چې سوار ش بڑے ککی جےہ بہیں روانےے بیڑے موافق بات مفق اور ش بامانے را شہ سبات مخالب را شی تچ دریاب ات خللب نظ نو قیل وکیاندہ حیہ ہمجیے خلاب خ راغہ فیبانے دا وال الله مل سیننا ن چ و دا مشرین اللله تہرج کے ان کے دفااض لا انادہ ان جیت انامل حاضی ہ من, من شکرین۔ ہم شکر گزار شکر کل چسواری کی مکوا تکلیف چلوالا برات براتا دینا شخرا مطابق اگر کمزن اسلامات باب اوڑی بے سوچی بتا سما تیسرا حفاظت ام امین تم ابھی کافی دخلاب من بات ماتران بی بدلا بنی آدم بہاری حکمت بیاں دیکھ رہا و احمد الله <سؤال> بالبر والبحر سارق من ديغرا فجاء فضلعابني الذي حكمت في وجهك فضلعابك بري بحري بردافذ ذي البحر بينه لله في ذكري من ديغرا فجاء فضلعابك ورثنا من من غادي تام و دي دول مخلوقات بر و دے دی مخلوقات, و مخلوقات کی بدارک ذکر کی دی مقام کے واقع امام رحمت اللہ <سؤال> نے کاشوار فراغ گئی تو فراغ گئی امام رحمت اللہ <سؤال> نے وَلَقَدْ آدم و و کی لوی لوی معلوم کی گرمنگ او بے سر او دا دا چپدر خوراکیب بار خوراک نہ دیکھو خراک دی جراثیم دی لجہر کلا صاف و تو کہ جراسیف زداو کہ زنا تے ڈاکرانو تے کم عضو کی جراسیف فرک نہیں تے خندران دا گوتے فرک گل پکڑ دی یعنی فغت پالن کداف زدی پخپل مسئلہ دا تے کم عضو کی جراسیف ودا تے کم شیو خریکن داگل کی کس بیماری والا چ کم نادات نادات فرک نہ انچار کر دیمپیمار جلاسیم اثر نہ پوری کی سمدس آگا جاپ او دی خوراک نہ اور صادق علی الربی بن سکینہ میں تو کرے شنے میں تیرا شی یا تا مان مکر نہ چے گرمل کیا خدا نہ چ گرمی نے بے بے نہ تو کدے شنے میں سنگل شی کلہ بجوا ظفشے بجے کے نیر آداب دے دیر فائدے ہونے کے ولکل کرمنا بنی آدما ذکر منگاوا نا ذات عمرہ جملے داں دا نہ کسن ذکر کہ عبداللہ بن عباس ہو امام سر تا چنگ بات سوار کرے مجد اور رزق کے تڑن لونااسہ جماعت دخ م ذابانی ومن او یا کتابو ب مینی خلک و چور ک شامننا پر خلی س کا سانچ کرونا کتابہم پرری و خل ور منو پرفضذ می پ ق تارزارو کے کجر باانیو من کان خال ہو چې پی دنیا کوی جاہ اما جاہلاہو چفض زیہ کے جاہپ لااق ظه او پات کےیم جہے جو جواب ترتیب ال التواعید وقریب دلا پکار چوارے تا درا دہا ہج ان دہ کتاب نے چوہے کمتا تھا لنف درانے نا غیر ہت جوڑ وہ منگمانے بلکہ تھا رقمت کی سرتی کے دین چے جی کتاب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا اپ کی رضی کتاب نے محمد صلی اللہ کی ہوا دا <سؤال> ندی یہ سارے دام تعلمے کئی نہ کتاب نہ جو ہے کلمہ ساتھ ارزم سجان نہ غیر ہداغی مقصد مند چول کے فرمایا نور خبری و الا نتخذو کھلیلا کلہ تذیت ثبت خبر تھا کہ دیتا نا بو استاد دوست ان کافر پر غیر دد ناراضی کے سوفر چلتا تھا تابش وداوی و الا نتخذو کھلیلا نر امریکا ابریقہ چاہتا دوست چداغت حکم تھا بی زاری داغت حکم تھا بے فقط دوست چداغت حکم خلاف الی ستہ شادگار وے دا, دا. دا تھا دا دا دا مانی ان, ان تیل بچی جی سر را رکون بیران گئے لا د شاش چی دو سر نا نا. نا وجود دا نا سری نہم نہاری کیا رکون منتفی نہ تو ایم دا اصل کی شان شاندیر میدان کافر نہل کا مماد اور دوچھن عذاب داخلت اتحادیاں دیواری دعوائی دا از اللہ ذکرناں کہا چھ کچھرستان بالفرض میلان ساید رشوے کافرتان منگبتان دوچھن دا عذاب دوچھن دا عذاب دا رکھنے ہیں جن دا عذاب داخلت دوچھنون سباق کپو خوشاہ نہیں بانی اپو پرحبانی اتحاد اعلان کئی پہر اور ازبانی داخل ذرین حال بسی بھی اذا اللہ ذکھنا کردے ہیں فالحیاتے وزیفن مواعفتا ہوا کہ مدرک اندرد سکرے دنیا در دنیا در داخلت سمنا رات یدو لکان انہا سیرہ ویمتانوں کو دینا فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد ان کے وینکا دو فلیست فیزون اکم نرد قریب دیدا کفار چگو برام کی تاغذر جز میں نوشوری تاغذر جز میں کرے لیے خر داسی تیر بتا مانے کی جا جن بیان رسال سلام سلام بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التماقین مثال پیش کی فنی بیر السلام علیکم تشہ کی نو وشارع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لقد قتل بند بس وک دا اللہ عظم جارنا اگر سرادید کرے تجھے کا لاٹل مردار قریب تشہ انسان عظیم کہ خیال خجوک منها جب ستا ردی اللہ بسونا خلاف اللہ خریلا دا بک تاو شری سات پتنے لگ بھگوا لگ وقت دو بعد لغے کار شڑیو نبیلہ صرا فیجلات کلو پر بند عصم کار دوکانہ برف جنگے بدر کی دغدارو نوا دو والا اللہ بردار فیز اللہ البسون خلاف اللہ علیہ اخری الفاظ اکبر استان ارس اللہ قیلا مگر لگو سنتنا سنت مننا مقرر اللہ پاک صلی اللہ علیہ کپا چہ مسل مسکان بیار مسرور سلام نامی مخالفین نامہ کریصا مخالفین مولا تمائی سنت من قرسنا قبل کر رسولنا ولا سدر سنتنا تحویلا مقرر منغا تر کا پا, پا جا جا عباد اللہ دی گن مں گا سلام کہ نام جاری مصطفیٰ صلی اللہ و سلم نا تے در سننۃ بر تکلیف راضی پاں عباد اللہ عارف اخر کے مخالفین بر اللہ تبارک و تعالی کہ و غیر نجات پر کہ ولا تجدر سننۃ تحویلا او متذواد رکھے سمے تبدیل او تبیر محاد ایک مترات نگرانی کو مانگانی کو مسلمانے شمس وقت کے کی ڈاب کے لو کتنے لید رو کے شمس وقت وقت دنورنا شمس وقت درو کے شمس وقت زواز دنور کے لكما ا خلنو دا دتیری د شفرې وکوور عامل فجره ف ورغا په وخت وور دم سبا وور عامل فجر سرات د فجر او د سرات ې فجر د تعبیر پهقران د کوه ک چې پهې ک ډیر شي پهله حاصل سرهات ب د الفجر سر کورعادل فجره د سبا خوسان او دا فرض د فارګ کوم ان پور عامل فجرې کا نه مشه دا سرې لپې پ سورواړه منځونه داخل شولو د ما ما خب مادیګر. محقام اور سبام نظر منظور تھا علاقہ منظور داخلوں کے خیال من بناضی ماسکیمندیگر مندام مند منظن اقرآد الفجر مستقل آد الآدل عادل فجری کا نم ٹھو کر منذ سبا سرات منظ سبا چلے حاضری کے موجود را مت حاچ ہاضری کیگاؤک اوپاد ٹو رب فروت چوری او میل پتہ جدی او اوباد تاجد و کفلے کی رفی ہے تحج اضالت حجود حجود خوف لکھی خوابی من تحجد لکھی خلت تاجد مانا زر قول فلدان خوابی کی کی دیکن زان خواب خبل گی اور تمتحجد فلالت الجود نہ اتفاق دا امت فرض اول و حلتگے نہ من فرضیت سے mm -hmm, فرض البتہ مستحب دے دو قول دی فرد دا دا خصوصیت مستحب دے او پا حق دے حق کے زائدتن جہاں دارا دار کی نہ مجمور قلدارے سے تعبیر دی دی اور اسلام عبادات دی نحا غا محض اجر گنہری محض محلجر سو په خلاب دومتہ دای دا پ حق کے سااتیر دي ذکل دی ک دکھ ذکر کر کوم ال داداخل بعض د نوشنا ت حجد کوا بمود کوو خی کہ نافتن لکه اجرن ضایہتن لکان چې دا د اجری زایده حق کے سااتی دی ستا حق کے اجر محد د نافتن لکان چې د زیتی اجلے دپار سا ساجب که ب کم مقامو محمموودہ زل چرته بودی ر اوبالیکی مقام محمود ہ مطودناه سره۔ فا ذکر کیا و حادث کی کو برا دے مقای محود دو اگر و کو میدان مخلوقاتی چا پوری برے ناپورے مطابق خلق خارش نشی برا شی ٹھول امت البت الخا اللہ خی صاحب خوف دے بے برا شاغ حیدر اللہ ما لا دري خبري خاطريدي جاوسنا ابو سرده كاذب كدو ثوري بهسد باني زينار شي مسارث سرثا تكلاغ تراش نغم انكار وكي جما هو كيفي قدر كيسوباري بوارو كن خدا جان بياورش نشان نه حق در سره ده خوف دي زينار شي احسان سرث سرثه اساره سر دوباره شداغو گدي انکار وكي اوغه بو تهدر کي چيز زدار سے جناب الله صلی الله عليه وسلم کا فرل هما تقدمي قبل ما اخر يا الله تبارك وتعالى معفي رسول یہ اعلان دماغ میں معافی خطول ابی اوثر خو اعلان دماغ میں فیمہ فیمہ دنیا کی مفصلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرچائیں کاروانی کی نبی علیہ السلام نے تو دماغ میں کراشین زبر تسلیمکم کہ وہ زکم سفارش کہ حق کے جواب پر نا راغب کام کے مقاصد جریدہ اللہ زو پر سیزا بانے علیہ وسلم ہمات اللہ پاک داس محمد راوی کی حدیث کے راضی کہ اس مات دی دی مقام نبی بری گئی مارنے مقام میں گونمائی تنسیس دا حدیث دا جماعت تنسی داس محمد کے کہ کا تاریخاتی چوکی اللہ دا او اره بزما داخل کے ماده فدخول دوخول اضافت مدخل س د اضافت صدق دکته داد دلاارت ک په کمار د داخل کے ماده مت خرن س مرضیہ خان داخل کے معهدارره فدخول داخلې ماده په اخرج لی مخرج خجب سلطان خج مارفارتر بلا خج غالب وہ کل جالہ کل باتل بار بار بات بات بادل دیر ان کے ونا ملقران تری بللو ق ع قر ک رای د اد دسمنا چای او رحمتتی د پ میناو د تیظ حالخ د ممیران دپاره انو تی ظال ما ق مگر ساان چېین کار کوئ د سوار زیجیگیي و سجر بالکاري نمت چې سان پک سان ب اهنا مخړی دی ونا آجان میدن باسپ گه وراقابل اراشا ظمت سوشرلوکان او سا کو سی تکلی پ انعام کے مسیوں کو تکلیف کی بینا امید رہی نہ تکلیف کل <سؤال> کل <سؤال> شاخ عامل <سؤال> ہر عام عمل <سؤال> کی حالات حریقی کافر کی کی ہر قسمہ مسافک بخاری رواج تھے ہے کے تیری دی میں بلحدی سرادی دے شرقین بارہ چدا سوال کی و نزول دی جواب دا سوال, دا دی بل دا سوال دا یہود دا کی تفصیل اجمال <سؤال> کافی کی خان عم صحابہ مجھے واقعی دے اور مستفاتی خلاف نشرے ان داط منطب کو چیلینک جواب حقیقت کی من اللہ تھام دا علم وما کلینک مگر موجود بدن کی حیات بھی يروح ودي زي ما رضوا ان بس وما هو ذلك تش تاس زين ذي يروح ني الا كل رحمت لكن الا ما قرني الله باني وراح ان ذهبن بالذي وحي اليكم غير او کتاب جی اللہ, اللہ تاجرات قرآن موار اللہ رحمت لندو قرآن رقدم ٹوران سلمان بار پرشان دے دے قرآن کے ہر قسم واقعات او ابد جمع ابدتناق قواب سر الناس لا كفر القارئ سر خلق ذی قران نہ غیر کار نہ کہے کفر نہ وای جی ون ند میں نہ کہا ذات جذر بالکار سارا تو دار یہ متالبی ناجز سوالات ناجز وقار کافر نہ میں نہ کہا تجور نام در چل نام دردی ابو啊 من کہیں کہ کین کو صاحب خبر برابر سو فرجہ ما جو پیش کری چروا کہ من فرض کرنے چنی یہ سوال او دیار او او بابی تو کم آزام تا رینا نا آسمان فرمانی مانی عذاب سنورم او تا بل او ملا د کمبی سا خبرهو چېرا یاله د را پر شو د مخاممهخبرې کو چې دا پ غبرې پنځم او ی کوونهلو کوبیتون مزړ عنیشي ستاه پااره کور چې جوړډو سرونه وي چې دله په غ سره د کور جوړ کې د کور ساې د کور بمون د فر که چېمونږ د ستا میدار شو او کو بتون مه پن کودي خ پهې دنیا په بګو کو یشي د سرار فاره یو کور د سپنو د سرورونا سپګا مطالبا. او تر کافی یعنی او او کا جو جو خط راوڑی ذرا دام تاربی میں سو سنہار کی ایک لوہار کی قل سبحان ربی ہل کل شرر رسوا روح دی کا پھر ہل کنت اللہ بر رسوا کو خلاف لری لیے نیم زب کر بنیادم رسوا ریگا مجبورتر منافع کافی ابراہیم کی, کی, کی, کی, کی مجموعی کافر ان کارترطابر سورت ابراہیم لسم نبرآت سرت ابراہیم کال مگر اللہ فہبر شریت درمیان کے منافع سورت ہی ابراہیم لسم نمبرات ابراہیم لسم نا کالو اب شرح رانی گلا پہ بر آدم لسم نبرات کالت رسول کالو انت میں لا بشرم مسرنا سرادر کالو انت میں لا برم مسر نہ بشر رسول اباس اللہ بشر رسولا اس لیے وہ قرہ سورت المؤمنون زمان اعتراض اور رواندے کافروں سورت المؤمن سورت المؤمنون ہونا صلی اللہ علیہ وسلم ابا صلی اللہ رسول اور فرسنا ان قومی فقال لكم یعبد الله مالکم من الا غیر فلاتتكون وقال الملئ الکفر من بعد من قومه ما هذا الا بشر مثلكم ان ذا ترا رواندے ذن 11 رمضان زمان رضی وقفر رسور سوریا شو شرط محتاج ذو الی دی بامر الکورتامم شیف الاسوا کلاو لاو زنے ملفیکون ما هو نزیرا و یکون ما هو نزیرا ان قالوا بعث الله ما شر الرسول اما صلی بشری الرسول ذالکی قرہ سورۃ ابی یاتریم نمبرات کی سورۃ ابی نا کہدر بوخانو کبیدا منافقت ما بینت بشری رسالت کی ان هل ھذا الا بشر مثلکم ڈریم نمبرات سورۃ ابی ہل ہا دلہ بشرم مصر فتح بشروم ہل ہا اللہ بشروم سورت یاسی اگر یاسیم سورت یاسیم نمبرات ہل ہا دل بشرو مصرکم اللہ کالو ابا صلاح بشر الر رسورام پنجسم نمبرات سورت ہی برسر خالو تم شرم مشرونا کا شرم مشروانی بشروما کالو ابا صلاح بر ال رسولا بے کمر کمر کمر نمبرات خال اوشرم بین وا ہے بُنیادم دے دہ مری نئے وا دن یو دے نتھ انلال منا سین بری اگر بری یا چلے بشرت فی الامر من کہ دی نور دے بشرنے دار بخانے اکل کافروا ابا مر الناس یمن رجعوا من خدال ملک الخلق رشد ایمان راوی کرے چراغی تو فران الا الخال مقرضی دا اعتراض کو ال دی اب اصل الله بشر الرسولہ تالی کی بشر فن بشر شکی فی خبر رالی گل بنا سفر بالقل لو کانا الارض چن کہ فرمایا کہ بشر وسی کے اللہ نے فرمایا را جنس دراوے چروی پر ہے کہ فرشتیاں شون کر جن کی شہاد ملّ حاصل ہدایت اور سب سن کے او تو چلے گمراہ کی دا کو فارم اللہ گمراہ کی دی اب ہم جہنم نما نہ بیلی سنا پسوتے مارچی کوبر کرے فائز رض منگ بارے انکار کرنے کی ہمت نہ انکار کے قرآن نے انکار کرنے کی ہمت نہ وخر و ایذا قلنا ایذا من او ایذا قافت ذکر من گا ڈو کے سرسرا ان الذين بنوا شو سبی لاش و سراد رد دے سراد جو اللہ موجود ہی چلے like قدرت والا انسان مگر بک شروع کی احتجاب قومی نہراب نہ وګور سره جاب ک یو سر درید ش منبر صر جاب پهقلې ده ک ورقل مثال سلام سر سې بات نه معجزې واض هم یو ذاغې لګوره یو سره دریددي شمنبرات کې ف سرناې متطوفات یو معجزهولجررات دی مجزه وال قمل درې معجز اوزفا ف سررو معجز و دما اوغاویللي دي معه من کوي خداب مفصلات آې مفصلات دا جزید کمکھ گورا مکھ گورا جیزیم جزاد نبل تھی گورا سا دبل مجھ دا بین بی گورا خزن خزن لال یزک کرنا لال نہ خلاص دا دی خلاص فرعون او خلاون خلاسلام دریاؤنا خلاسویان سلام دا مانا موسا کا نہ موسام کو سبب مسالے مسور دلانا بانی مز بور محلہ کابان کو مراؤ رد ہرا ہرا دادا یہ سبھی را دہ راجا یہ سبھی رادوش میں کما پھر ٹولا کلرکھ نہما ہو جمیا غزر سو بنی اسرائیل کاسک کے را کتاب کتاب نظر حق بالکل محفوظ تو مقام کی لکھی محمد مشہور آر محا کا بھی مارو داو کرورا کرورا دتیپسیلا کی تسو بولت ویل کی یحادہ باندې تامې فلیسکی داو کرورا روان فلته او طبيب ته هوچاګه دا ددی ټیسو کی او مراد ماروم کی ما سو کوڅه مخه قورغه ودا سدی ویداه مو محبذو السماع بیمار دی او داو کرورا د دې يهودي او طبيب و دې ته ورچه دا وې تشخيص کی و تا اللہ تاسو دا الله دو دشمن اللہ کوئی محمد ہوا دا اور فلاسفوں کا بالحق بالحقیر میں تو واپس رکھے اللہ جڑ کو ہر دردات دا. بے دا. وَبِلحق وَبِلحق قرآن نہی والے منافع میں رکھا تھا پندس منٹ کی بس منظم قرآن Yes. مبارکد حاصل <سؤال> کی یا سجدہ دی سجدہ کی کا اللہ خوش وا جی دا فراندی رحمان کا برقی درمیان کا سبھی درمیان وقل الحمد لله الذين ميتخذ ولداً هو الحمد لله ذلك وقال الله جنيد له الإعناي بان تنجي مشركين ولم يكن له شريك في الملك لم يتخذ ولداً رق يهود بعضي عنصار وباني ذكى وقارت اليهود عزيه من الله وقارت النصار المسيح من الله ولم يكن شريك في الملك ذا مشركين لال <سؤال> روحم شرین